سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ علماء کی کتنی قدر کیا کرتے تھے اسے سمجھنے کے لیے ایک واقعے کا ذکر کرنا مناسب ہوگا سلطان کے ایک بیٹے نے شہر میں ایک دفعہ غیر قانونی حرکت کی تو قاضی نے انہیں روکنے کی کوشش کی اپنے اہلکاروں کے ذریعے لیکن شہزادہ نہ مانا قاضی خود گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں گئے تو قاضی کی پٹائی کر دی شہزادے نے اب یہ مسئلہ جو ہے سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ کی خدمت میں پیش کیا گیا فوراً حکم جاری کر دیا کہ یہ جہاں کہیں بھی نظر آئے اسے قتل کر دیا جائے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اس نے شریعت کی نمائندہ شخصیت کی تحقیر کی ہے قاضی جو کہ شریعت کے علمبردار ہوتے ہیں قاضی کی جو شخصیت ہے یہ شریعت کی نمائندہ شخصیت ہوتی ہے چنانچہ اس لڑکے کو قتل کر دیا جائے یہ حکم سلطان نے جاری کیا اب ہر طرف سے سفارشیں شروع ہو گئی لیکن سلطان کسی کی بات نہیں مانتے تھے مولانا محی الدین محمد کے نام سے اس زمانے کے جو بڑے عالم تھے انہوں نے سلطان سے یہ گزارش کی کہ قاضی جب غصے کی حالت میں ہوتے ہیں تو وہ منصب قضاء سے ساقت ہو جاتے ہیں گویا کے شہزادے اور قاضی کی جو لڑائی ہے یہ دو عام لوگوں کے درمیان جھگڑے کی ایک شکل ہے اس لیے اسے اتنی زیادہ اہمیت دے کر اس بچے کو قتل نہ کیا جائے سلطان محمد فاتحم اللہ خاموش ہو گئے اب یہ شہزادہ آیا وہ اس کو ساتھ لے کر آئے کہ باپ کے غصے سے اس کو بچایا جائے شہزادہ جب سلطان محمد فاتحم اللہ کے سامنے پیش ہوا تو سلطان محمد خان نے ایک ڈنڈا منگوایا اور خود اس بچے کی پٹائی کی اتنا مارا اتنا مارا کے چار مہینے تک یہ شہزادہ بیمار رہا اور بستر پر پڑا رہا طبیبوں نے مسلسل علاج کیا تب جا کر یہ تندرست ہوا اور چلنے پھرنے کے قابل ہوا یہ شہزادہ بعد میں سلطان بایزید خان کا وزیر بنا اس شہزادے کا نام داود تھا یہ سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ کو یعنی اپنے والد محترم کو دعائے دیتا تھا اور کہتا تھا کہ میری اصلاح سلطان کے ڈنڈے سے ممکن ہوئی یعنی اس واقعے میں تو بہت ساری عبرتیں ہیں لیکن قابل ذکر عبرت یہاں پر یہ ہے کہ سلطان نے ایک عالم کی بیادبی کرنے کی وجہ سے اپنے لخت جگر اور اپنے شہزادے کی ایسی پٹائی کی کہ وہ ایک تاریخی پٹائی تھی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک مضروب شخص یعنی جس کی پٹائی کی گئی ہو وہ چار مہینے تک اگر بستر پر پڑا رہے تو اس کی کیسی پٹائی کی گئی ہوگی اس کا آپ اندازہ خود کر سکتے ہیں سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی کے دربار میں اچھے قاضیوں کی بڑی عزت تھی انصاف کرنے والے قاضیوں کی بڑی عزت تھی دوسری طرف رشوت لینے والوں کی صرف ایک سزا تھی کہ اسے فوراً قتل کر دیا جائے سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی اپنی مملکت اپنی حکومت اور اپنے اداروں میں رشوت کو بالکل بھی برداشت نہیں کیا کرتے تھے جرم ثابت ہونے پر تازی رشوت لینے والے کو قتل کروا دیا کرتے تھے یہی وجہ تھی کہ پورے ملک میں انصاف کا بول بالا تھا انصاف بہت سستا تھا انصاف ہر مسلمان اور غیر مسلم کو آسانی سے میسر ہو جاتا تھا اللہ تعالی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے میرے بھائیوں میری بہنوں سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ اگرچہ جہاد و فتوحات میں اکثر مصروف رہا کرتے تھے لیکن ایسا نہیں تھا کہ پیچھے اپنے ملک کے ادارے اور اپنے ملک کے نظام سے وہ بے خبر رہتے تھے بلکہ تمام سرگرمیوں پر پوری طرح نظر رکھا کرتے تھے بڑی بیدار مغزی اور توجہ سے مسائل کو حل کیا کرتے تھے اللہ تعالی نے انہیں جو فہم و فراست کمال بصیرت ذہن اور طاقتور جسم عطا کیا تھا اسے وہ کام میں کرتے تھے اور عدل و انصاف میں قاضیوں کی مدد کیا کرتے تھے کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ راستوں اور گلیوں میں جا نکلتے اور براہ راست لوگوں کی مشکلات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ان کی شکایات سنتے ملک میں ایک ایسا ادارہ بھی تھا جو امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے بر وقت معلومات فراہم کر کے سلطان کی مدد کیا کرتا تھا بغیر کسی واسطے کے سلطان کو رپورٹیں بھجواتا تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اور وہاں کیا ہو رہا ہے یہ ادارہ ملک کے کونے کونے سے مختلف معاملات کی تحقیق کرتا اور جہاں کہیں افراد یا جماعت میں کوئی خرابی کوئی فتنہ کوئی مشکلات نظر آتی تو سلطان کو یہ ادارہ باخبر کرتا گویا کہ آپ یو کہہ سکتے ہیں کہ یہ استخباراتی ادارہ تھا جو کہ براہ راست سلطان کو عوام سے منسلک رکھتا تھا جیسا کہ پہلے اسباق میں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ و تعالی دینی اور دنیاوی علوم میں بہت ہی مہارت رکھا کرتے تھے قرآن کریم کی آیت و تفقر جس میں حضرت سلیمان علیہ السلاۃ والسلام کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ نے اس سے جاسوسی تفتیشی اور استخباراتی ادارے کے قیام کو مستمد کیا تھا کہ بادشاہ کو چاہیے کہ اپنے ماتحتوں کا جائزہ لے براہ راست ان کے حالات معلوم کرے جیسے کہ سلیمان علیہ السلاۃ وسلام صرف انسانوں کے نہیں صرف چوپایوں کے نہیں صرف چرند کے نہیں بلکہ پرندوں کے بھی حالات معلوم کیا کرتے تھے یہ ادارہ ملکی تقاضوں اور شرعی ضوابط اس ادارے کی وجہ سے پورے ملک میں بسنے والے لوگوں کی امداد ممکن تھی ہر شخص سلطان کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا تھا خصوصا غریب اور کمزور طبقہ یہ استخباراتی ادارہ جو کہ سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ نے خصوصی طور پر قائم کیا تھا عوام اور بادشاہ کے درمیان تعلقات کو جاری اور برقرار رکھنے کے لیے اس ادارے کے توسط سے ہر غریب اور کمزور انسان اپنی فریاد اور اپنی شکایت اپنی بات سلطان تک پہنچا سکتا تھا اللہ تعالی سلطان کی روح کو شاد فرمائے اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے احوال اعمال اقوال اور افعال کو درست فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اپنی صلاحیتیں اس اسلامی عمارت کے قیام و استحکام کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ تعالی اعلی خیر خلق ہی محمد وصحب ہی اجمائین سبحان اک اللہ بحمد کا اشحد اللہ انت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته